کفار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ پھر تمہارے اعمال کی ضرور تمہیں خبر دی جائے گی اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قبر و اعنات اور ان کے اس زوم باطل کی تردید کی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر ان کے ذوم باطل کی تردید کریں اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتارنے کی کوشش کریں کہ قیامت ضرور آئے گی اور وہ دوبارہ یقیناً اٹھائے جائیں گے اور انہیں ان کے کرتوتوں کی خبر دی جائے گی اور ایسا کرنا اللہ کے لیے نہایت آسان ہے حافظ بن کثیر لکھتے ہیں قرآن میں یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باس بادل موت کی یقین دہانی کے لیے اپنے رب کی قسم کھانے کا حکم دیا ہے پہلی آیت سرس آیت ترپن وستمب اونک احکل ایق ہے جس کا ترجمہ ہے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب آخرت واقعی سچ ہے آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور دوسری آیت سر صبا آیتین وقال الدین کفرول طاطین سعۃ و ربیل تعطیم ہے جس کا ترجمہ ہے اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ تم پر یقیناً آئے گی